الب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ بعض آنے والے نہیں جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست مضامین لکھے ہوں اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی مختلف ہو گئے حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کر دیں یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور سکات دیں اور یہی درست دین ہے بے شک اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں پڑھیں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے